اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سینوں میں وسوسہ پیدا کرنے والے شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے اور یہ چیز ان چاروں چیزوں سے زیادہ خطرناک ہے جن کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم صورت الفلق میں دی گئی ہے اس لیے کہ شیطان ہی چاہے وہ جنوں کا شیطان ہو یا انسانوں کا تمام برائیوں کی جڑ ان کا منبع ہے وہی لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے ان کی نگاہوں میں برائیوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے اور ان کو کر گزرنے کے لیے ان کے ارادوں کو محمیز لگاتا ہے اور بھلائی کے کام کرنے سے ان کی ہمت کو پست بناتا ہے اور نیکی کے کاموں کو ان کی نگاہوں میں بد شکل بنا کر پیش کرتا ہے اور شیطان اپنے اس کام میں ہر وقت لگا رہتا ہے ہمادم وسوسہ پیدا کرتا رہتا ہے اور جب بندے مومن اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کے ذریعے شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگتا ہے تو شیطان فورن پیچھے ہٹ جاتا ہے اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مدد اور شیطان کے وسوسے سے اس کی پناہ مانگتا رہے جو تمام انسانوں کا رب ہے ان کا حقیقی بادشاہ ہے اور ان کا تنہا معبود ہے اس کے سوا کوئی رب نہیں اور نہ اس کے سوا کوئی بادشاہ ہے اور نہ کوئی معبود حقیقی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی جناب میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے شاہ حقیقی کی جناب میں لوگوں کے تنہا معبود کی جناب میں لوگوں کے سینوں میں وسوسہ پیدا کرنے والے شیطان کے شر سے اور اس شیطان کی صفت یہ ہے کہ آدمی جب اپنے رب کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو وہ اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے اور جب غفلت سے چوکنا ہوتا ہے اور اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو وہ شیطان فورن پیچھے ہٹ جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے اور وہ شیطان جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا ساتھی شیطان لگا رہتا ہے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ ہوتا ہے آپ نے کہا ہاں ہاں لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے اس لیے وہ مجھے صرف بھلائی کا حکم دیتا ہے اور صحیح بخاری میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے اعتکاف کی جگہ میں زیارت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رات کے وقت نکلے تاکہ انہیں ان کے گھر تک پہنچا دیں راستے میں دو انصاری سے ملاقات ہو گئی دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تیز تیز چلنا شروع کیا تو آپ نے کہا ٹھہرو یہ صفیہ بنتے ہوا ہے دونوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ تو آپ نے کہا شیطان ابن آدم کے خون کے ساتھ اس کی رگوں میں دوڑتا رہتا ہے اور مجھے ڈر ہوا کہ کہیں وہ تم دونوں کے دلوں میں کوئی برائی نہ ڈال دے اور امام احمد نے ابوذر غفائی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آیا اور بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا اے ذر کیا تم نے نماز پڑھی میں نے کہا نہیں آپ نے کہا اٹھو اور نماز پڑھو ذر کہتے ہیں کہ میں نے اٹھ کر نماز پڑھی پھر بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو ذر انسانوں اور جنوں کے شاطین کے شر سے اللہ کی پناہ ماگو تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں اور حسن بصری کا قول ہے جنوں کا شیطان لوگوں کے سینوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے لیکن انسانوں کا شیطان تو کھل کر سامنے سے آتا ہے اور قطادہ کہتے ہیں کہ شیاطین جنوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی پس تم جنوں اور انسانوں کے شیاطین سے اللہ کی پناہ مانگتے رہو